اللہ الرحمن علامہ صحمن علامت السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واٹسپ گروپ اور الوشہ باقی تمام خورآ و ردن تمام سامعین کو باقی السلام ہمارا سلسلہ ہے درس کتاب دعو میں سے درخت نمبر چوالیس سے فورٹی فور اج درس اس میں چونکہ اس سے نماز کے ہم اندر داخل ہو رہے ہیں نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو جان کے معامی اس سے پہلے دعا استفتہ یعنی انی وجہ اور اس کے بعد ثنا یعنی سہانا کا ان دو دعاؤں کے بارے میں مختصر توضیح تعلق کو دے دیا ہاں جی حیاست علیہ رحمٰن فرمائے انی وجہ کو قدرت رکھنے والے معنوی طور پر علم معرفات اخلاص توحید کے عالم مراتی پر پہنچے ہوئے لوگ اس دعا کو پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے باقی جو لوگ قدرت کے ہمیں نہیں ہیں یعنی مانوی طور پر علم معرفت ان کے عالم ادائش پر نہیں پہنچے ہیں عام عوام ہے تو سبحان کلّہ پڑھنے کو فرمایا اگرچہ جو ہے جو قدرت رہنے والے علم معرفت میں عالم مقام پر فائد لوگ سبحان کرما پڑھ سکتے ہیں عوام ان وجہ تو پڑھ سکتے ہیں تاہم اس کی معنی مفہوم جو ہے یقیناً شاثر نے فرمایا کیونکہ صبح کا لحبوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی مداح السنا ہے ایک عاشق دیوانہ اپنے رب کے ثنا خان ہیں لیکن ان وضاحتوں میں جو ہے میں میں کا لب جو ہے آٹھ نو دفعہ ذکر ہوا ہے کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف میں اور اپنے چہرے کو اللہ طرف پلٹاتا ہوں میں مشرقین میں سے نہ ہوں تین دفعہ میں پھر میری نماز چار میری قربانی عبادت پانچ پانچ میرا جینا چھ میرا مرنا ساتھ اور آگے جو ہے وہ ابھی میں تو نو اور وانا اولسم دس اس طرح میں میں کا لبر دس دفعہ یا نو دفعہ اس دعا کے اندر آ چکا ہے تو انسان حقیقی معنیٰ میں وہ ان صفات کا متصف ہو اور سچمن انسان اپنی پوری زندگی کو اپنے جینا مرنا سب اللہ کے لیے قرار دینا یہ بولنا تو آسان ہے لیکن عملی زندگی میں وہی لوگ کر سکتے ہیں جیسے محمد وال محمد نے اپنی سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا اللہ کے دین کی فلاح کے لیے نجات کے لیے کامیابی کے لیے تبلیغ کے لیے تو یہی لوگ سچائی کے ساتھ ان دعاؤں کو ان کی زبان سے یہ دعا سازگار ہے سداوار ہے یعنی کیونکہ عمل ان بھی انہوں نے یوں کر کے دکھایا ورنہ زبان سے تو بولے میرا جینا مرنا اللہ کے لئے لیکن جو ہے سب کچھ اپنے لے ہو تو پھر تھوڑا عجیب سا لگتا ہے اس وجہ سے لیکن ہم پھر بھی پڑھنے کی وجہ یہ کہ ہم یہ سمید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ اچھی خوبیاں خوش نخوش پیدا فرمائے اپنے لطف و کرم سے اس لیے ان دعاؤں کو ہم پڑھ لیتے ہوئے پڑھنے کی اجازت ہے اس کے بعد جب آپ نے قنو تو قامت پڑھ لیا پھر آپ نے قامت پڑھنے کے بعد جو ہے تقبیر الحرام نیت کر لیا نیت کر کے پھر آپ نے تقبیر احرام بھی پڑھ لیا حکم نیت کے فوراََ بعد تقبیر احرام پڑھے اس کے بعد ان وجہ تو یا سبحانک نے کلّہ سے جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں پڑھ لے اور اس کے بعد آپ نے عالم شریف پڑھنے سے پہلے اقراہ شروع کرنے سے پہلے تعاوض پڑھنے کا حکم <تصفح> تو تعاوذ پڑھنے کا حکم میں تعاوص سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ مبارک کلمے کو اس دعائِ کلمے کو تعاوض بولتے ہیں ہاں جی تعاوذ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الہم شریف پڑھنا اقراط میں داخل ہونا ہے پھر شریف کے بعد آپ نے کوئی بھی سراج جو آپ کو یاد ہے بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی سوراج نان ذنا خلو اللہ جو بھی آپ کو ہیں وہ پڑھنا ہے چونکہ نماز کے اندر خارات بھی ایک رکن ہیں تو آج کے درست جو تحاظ کے حوالے سے ہیں کہ شاست رحمان رحمٰنِ میں بھی امیر کمبیر علیہ رحمان نے دعوت شریف میں بھی فرمایا ان نے وجہ تو پڑھنے کے بعد یا سہان اللہ پڑھنے کے بعد علم شریف شروع کرنے سے پہلے ہاں جی تاؤز پڑھیں البتہ تعاؤ کو خاموشی سے پڑھنا ہے آواز میں نہیں پڑھنا ان وجہ تو سنک الم اور باللہ کو اپنی خاموشی سے پڑھنا ہے امام جماعت میں جائیں یا انفرادی پڑھیں اس کے بعد جو ہے بسم اللہ جو ہے سورے کا حصہ ہے تو سورے کو اگر اونچی آواز میں پڑھنا ہے تو بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے سورہ اگر جیسے مالی پیشہ صبح میں اور شوریہ کو اگر خاموشی پڑھنا ہے تو بسم اللہ کو بھی خاموشی پڑنا ہے سے زور اور عصر میں ہاں جی چونکہ سورات تو بسم اللہ تو شوریہ کا حصہ ہے سورے کا ایک جز ایک آیت ہے باقی عوض اللہ سورے کا حصہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ساری طور پر فضا القرآن پھنستا فرمایا جب بھی تم قرآن پڑھے گا ہاں جی جب بھی تم جب میرے حبیب جب بھی آپ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضول میں استع پناہ مانگے شیطان مردود کے شر سے یعنی اس کے وساوش سے اس کے فیدوں سے اس کے جو ہے جو ہر طرح کے جو مکروں ہیلوں سے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں پناہ مانگیں تو اس لفظ اعوذ باللہ کے بارے میں تھوڑا سا توجہ والوں کو دے دوں گا تو اعوذ باللہ من تو الرجیم اعوذ یعنی کیا ہے آضا یا یعنی عوضو آ اور جو یہ بل راہ جب باغ کے ساتھ آتی تو ماننا یہ ہے اپنے آپ کو کسی کے پناہ میں دینا اپنے آپ کو یعنی کسی کے حضور میں اپنے لے پناہ لینا کسی کو کسی کو اپنے کسی کے حضور میں محفوظ کرنا کسی کے پاس جا کے یعنی اس سے معلومات اب ہم کسی پناہ کب لیتے ہیں یعنی جب کسی کو سیریسلی خطرہ ہو جاتا ہے کسی دشمن سے اور اس خطرے سے نبھانے کا اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے مشکل نظر آتا ہے تو وہ پھر ایک ایسی ذات سے پناہ لاتے ہیں جو اس کو اس مشکل سے نجات دے ہیں جیسے بچے کو خطرہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ سے پناہ لیتے ہیں کوئی بھی بڑے سے پناہ لیتے ہیں عام عوام کو کوئی مشکل نظر آتا ہے تو جو وہ محلے کے کسی بڑے سے کسی افسر کے پناہ لیتے ہیں مجھے پناہ دے دیں اس کی شر سے تو بندے کو جب شیطان سے جو ہے اس کو خطرہ ہو جاتا اور اس کا خطرہ ہمیشہ ہے قرآن پہ میں اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان نے چونکہ قسم کھایا ہوا ہے جب اس کو جنت سے نکال دیا تو اس نے کہا کہ لا اغوی ان اویان ہوں اجمعین میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ واضح ہُم المخلصین <سلام> مگر تیرے مخلص بندوں کو ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں جب شیطان نے یہ قسم کا ہے تو اللہ نے بھی ہمیں یہ دعائیں سکھایا شیطان سے بچنے کے لیے ہاں جی رب ربن سکھایا سکھایا قلاضم رب ناز سکھایا اور یہ مبارک آؤز اللہ پیارے نبی نے سکھایا اور اور بھی بہت سی دعائیں شیطان سے پناہ ماننے کے لیے جب بندہ شیطان سے اللہ کے حضور میں پناہ مانتا ہے تو شیطان باغ جاتا ہے ہاں جی تو یہاں کہتے ہیں آعوذ اے اللہ میں پناہ مانتا ہوں میں پناہ مانتا ہوں کس کے حضور میں اعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں میں پناہ مانتا ہوں ہاں کیوں اللہ کے حضور میں کیوں منع مانتے ہیں کسی اور کے حضور میں کیا کوئی اور ہمیں پناہ نہیں دے سکتے نہ شیطان سے ہمیں اللہ کے صبح کوئی پناہ نہیں دے سکتے زنگر کیونکہ شیطان جو ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں ہمیں اہداد کے راستوں سے گمراہ کرتے ہیں ہاں جی تو ہمیں جو ہے ہمارے ضلعوں میں طرح طرح کی شیطانی وسوسے ڈالتے ہیں کمراہ کی باتیں ڈالتے ہیں کمراہی کی باتوں کو اچھا دکھا کے پیش کرتے ہیں سے قرآن فرمۂ وزین اللہ عمیطان معلوم شیطان ان کے بورے عمل کو انہیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے ہاں جی تو جیسے کہ جو خاضرت آدم علیہ السلام کو شیطان ایک انسانی شکل میں سالے انسان کی شکل میں آ کے انہیں قسم کہا کے بولتے ہیں اے آدم جو ہے میں آپ کو جو ہے نصیحت کرتا ہوں ہاں جی قصمی الفاظ میں بولتے ہیں میں آپ کے لیے کلََََین ناسین بے شک میں آپ کے لیے ضرور بضر نصیحت کرنے والا ہوں کہ آپ اس طرح میں سے کھائیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ اس باغ میں رہیں گے اس جنت میں رہیں گے اگر نہیں کھائیں گے تو آپ کو یہاں سے نکال دے گا ہاں جی آپ جو ہے نا بالکل الٹا کھائیں تو باقی رہیں گے نہیں کھائیں تو نکال دیں گے الٹا جب کہ مثلاً برآشت تھا تو اس طرح شیطان جو ہے ہاں جی اپنے انسان کو گمراہ کرنے کی باتوں کو انتہائی باریکی کے ساتھ انتہائی ہنرمندی کے ساتھ انتہائی مکرحیلے کے ساتھ انسان کے دماغ میں ڈالنے کا اس کو اللہ نے طاقت دیا ہوا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے ہمیں یہی دعائیں سکھائے کہ بندہ یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں اس لیے جو فرمائش کیونکہ شیطان کے وسف سے احسان کس طرح انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور کیسے جو ہے ہمیں دلوں میں سے وسوسے ڈالتے ہیں ہمیں گمراہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے سارے ہیلے بانے اللہ تعالیٰ کے ذات جانتے ہیں اس کے کوئی چیز اللہ سے معافی نہیں جس طرح کائناتی کوئی چیز اللہ سے معافی نہیں ہے ہاں جی اس کے سارے ہیلے بانے جو ہر بندے مومن کے ساتھ ہر شک رکھ جاتے ہیں اللہ کے علم میں اور اللہ ہی کے یاد سے وہ بھاگ جاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جب بھی آپ نے اللہ کے پناہ میں خود کو دے دیا اے اللہ آؤز بلّہ اللہ میں خود کو تیرے حضور میں پناہ پناہ میں دیتا ہوں اے اللہ تو مجھے پناہ دے دے میں تجھ سے پناہ مانتا ہوں جب بولتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتے ہیں تو آؤز بلّہ اے اللہ میں تیرے حضور میں پناہ ماندی چیز ہے من الشیطان الرجیم شیطان عرب میں لکھا ہے عربی روح کے آدم میں شیطان جو ہے ہر نافرمان سرکش محلوب کو شیطان کہا جاتا ہے عربی آدم میں خواہ وہ انسانوں میں سے ہو خواہ وہ جنات میں سے ہو خواہ وہ حیوانوں میں سے ہو ہر سرکش نافرمان جو ہے موجود کو تو یہاں جو ہے شیطان کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا اس نے نافرمانی کی آدم علیہ السلام کے حوالے سے تو لہذا اللہ نے اس کو اب رجیم کے معنی رجم یارجم عصر میں سنسار کا نہیں معنے میں کہ ہاں پتھر مار مار کے سنسار کر کے مارنے کے معنی میں یہاں رضیم بیمانی شیطان اللہ شیطان ملعون ہے جس کو اللہ نے اپنے رحمت سے دور کیا گیا اس پر لانتوں کی برسات ہو, ہو گئی اس پر لعنتوں کی سرسار سنسار ہو گئی ہاں جی اور اللہ نے اپنے رحمت کے درگاہ سے اس کو نکال دیا ہاں جی جب نکال دیا تو اس نے بھی اللہ کے حضور میں جو ہے قسم گا کہ بولا اے اللہ میرا میں تیرے بندوں کو مجھے قیمت تک مہلت دے میں تر بندوں کو گمراہ کروں گا تو اللہ نے فرمایا جو ہے فرمایا میں جو ہے ان تمام لوگوں کو جو تمہاری تم اور تمہارے پیرکاروں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا فرمایا اور اسی شیطان کے شر سے مخلوق کو بچانے کے لیے اللہ نے اے لا شب انبیاء امبیا علیہ السلام کو بھیجا ہے ہاں جی اعمح حضا کو بھیجا اول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے سر علمائے ربانی کو بچہ سچ مومن کو یہ سب اس لیے کہ ہمیں شیطان کے دھوکوں سے مکر سے ہیلوں سے ہمیں نجات دلائے اور اس سے بچنے کا ہمیں ترقہ بتائے تو اس لیے اظین غلامی اعوذ باللہ اے اللہ میں پناہ مانتا ہوں تیرے حضور میں بنا شیطان رضین شیطان جو صحد سرکش ناخرمان اور انتہائی لطافت اور باریکی کے ساتھ مکر ہیلا ہلا کرنے والی اور انسان کو گمراہ کرنے والی اس سرکش موجود کے شر سے جو کہ تیرے رحمت سے اس کو راندا گیا تیرے رحمت سے اس کو نکالا گیا محروم کی ہوا موجود ہے ہاں جی تو مردوت اور ملعم موجود ہے لس کے شر سے میں تیرے درگاہ عظمت میں پناہ ماتا ہوں تو مجھے پناہ دے دیں کہ اللہ اگر تو مجھے پناہ دے دے اس محدود کے شر سے تو پھر میں نماز کو حضور قلب کے ساتھ پڑھ سکوں گا میری نماز شروع سے خطہ حرور قلب کے ساتھ ہوگا اگر تو اب مجھے پناہ نہ دے دیں تو یقیناً جو ہی میں نماز میں داخل ہو جاؤں گا تو یہ وسوسے ڈھالنا شروع کریں گے اور بار بار وہ نماز شامل باہر کرنے کی کوشش کریں گے ہاں جی تر نال جو ہے ہم الحمص سب کچھ پڑھ رہے لیکن ہمارے سوچوں کو شیطان جو ہے نماز سے باہر نکال دیتے ہیں وہی شیطان ہے وہ شد شیطان ہے یہ دونوں ساتھی بن کر ہمیں اللہ کے راستے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اولیاء الہی نے بھی فرمایا جب بھی شیطانی وسوسے ذہن میں آتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں ہمارے بلگان دین میں حضرت جا نجم الدین قبرہ جو ہے رحمۃ اللہ فرما جب بھی شیطان تمہیں کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے وہ سو سے ڈالیں تو اعوذ اللہ من نے شیطان رضیم پڑھو ہاں جی یا جو ہے یا جو ہے یا غیاس سین اخلس نے پڑھو اے فریاد رسم کے فریاد رس میری فریاد کے پہنچے بولیں تو فرماتے ہیں شیطان بھاگ جائے گا لیکن اگر آپ نے لانت بر شیطان بولیں تھک بر شیطان بولیں تو کہتے ہیں اس کو اور غسائے گا اور بولے گا اچھا تم مجھے مجھ پر لانت بھیجنے والے ہو پھر میں دیکھتا ہوں میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں پھر وہ زیادہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر وہ زیادہ ہمیں جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے تصورات خیالات آلات پہ مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر حالہ میں چونکہ شیطان کی امر کے ان دو اللہ کیلوں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگے اس لیے قرآن پاک میں بھی جو خاصرت مریم کے والدین نے جو اس مریم کی پیدائش کے بعد اللہ سے دعا کہ اے اللہ میں اس بیٹی کو اس کے اولادوں کو تیرے پناہ میں دے دیتا ہوں ہاں جی اور صلی اللہ نے قرآن وقول رب بھی آؤ ذبی کا اولان خدا نے خود یہ دعا سکھایا کہ وقول کہہ دو بندے وہ مین میرے رب آؤ ذبی کا میں تر میں پناہ مانگتا مین ہم ذاتِ شیطین شیطان کے وس سے باوز کا اللہ میں تیرے حضور میں پناہ مناتا ہوں رب ان یہ حضرون یہ کہ شیطان ہماری مجلس و محفلوں میں ہاں جی ہمارے اچھے کاموں کے مجلس و محفلوں میں ہمارے نیک کاموں کے محفلوں میں داخل ہو کر ان میں حاضر ہو کر ہمارے نیک کاموں میں خرابی ڈالنے سے میں تیرے درگاہ میں پناہ مانتا ہوں یہ دعا اللہ نے خود قرآن پاک میں سمائی دعا کرو اللہ نے خود فرما جب بھی تم قرآن پاننے لگ جاؤ فیضا کراۃ القرآن حسط اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے اللہ تعالیٰ کے وقعوں میں اس وجہ سے جب ہم نماز میں علم سرا شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اذان گاہ میں جس طرح ایک بچہ اپنے آپ کو ہاں جی دشمن کے شر سے کسی بھی خوف سے خطرے سے اپنے آپ کو جو ہے غیر محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ماں باپ کے پناہ میں دیتے ہیں اسی طرح ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں شیطان محدود کے شرور سے شر سے دوکوں سے اور کے شر سے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اللہ کے پناہ میں ہر صورت میں دینا ہے ہاں اسی عزیزی کے ساتھ کہ ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ ہمیں نہ بچائے ہاں اس لیے اللہ بانقرآن غالبۂ وال اللہ فضل اللہ علیہ المرحمۃ ہوں اگر اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو لبا تم شیطان اللہ کالی اللہ سب شیطان کے پیروکار بن جاتے مگر سوائے تھوڑے لوگوں کے ہاں جی ولا, وَلَا فضل و و اللہ, اللہ فضہ و رحمۃ اللہ کن تم من الخاص اللہ کے حضرت تم سب خسارے میں پڑ جاتے اللہ فرماتے لہذا اللہ تعالیٰ کی فضل اس کی رحمت اس کے نعتیں اس کے شفقت بندے کے ساتھ ہے وہ ہمیں شیطان کی شر سے بچاتے ہیں جیسا انہوں ایک شیطان ایک دشمن ہمارے لیے خلق فرمایا اس سے بچاؤ کی ذمہ داری بھی اس اللہ کے پاس ہے اور کے ذمہ ہے البتہ بندہ اللہ سے پناہ مانگیں گے تو اللہ ضرور پناہ دے دیتا لہذا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم کو ہاں جی ہمیں پوری خلوص کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ہاں جی اپنے ذوف ناول و شیطان کے وصوصن کے میں سمجھتے ہوئے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ ضرور ہمیں پناہ دے گی انہیں کلمات سے تاش کا دس اختتام کو